إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من فرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 أما بعد فأعوذ بالله السميل عليهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من بساني ابقى القولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اهتنابه آمين يا رب العالمين ہمارے گزشتہ درس کا جو موضوع تھا وہ ایمان اور سکون کی دولت جو امن اور ایمان کے مادھے سے مومن ہے تو امن ہے سکون ہے شانتی ہے داخلی بھی ہے خارجی بھی ہے خارجی کے بارے میں بارہ یہ حدیث متفقن علیہ بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑوسی کو امن نہیں دیتا جس کا پڑوسی اسے معمون نہیں ہے جس کا پڑوسی کسی کے شر سے امن میں نہیں ہے اللہ کی قسم و مومن نہیں ہے اللہ کی قسم و مومن نہیں ہے اللہ کی قسم و مومن نہیں, و مومن نہیں, و مومن نہیں یہ خارجی امن ہے مومن کا مطلب ہے امن دینے والا اللہ کا نام ہے المومن المومن المحی العزیز الجبار المومن کا مطلب ہے دا پیس گیور اللہ سے جو جڑتا ہے اس کو پیس امن اللہ سے جو کٹتا ہے بے چینی غہرا سودگی ذرا ذرا سی بات پہ نیند اڑ جانا ساریا جو ساری نشانیاں ہیں یہ انسان کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے تو بندے نے اللہ سے امن لیا اس کے اپنے اندر بھی امن اور اس سے متعلق جو لوگ ہیں وہ بھی امن میں ہوتے اور سب سے زیادہ امن کا مستحق اس کا پڑوسی ہوتا داخلی امن کے بارے میں اولیاء اللہ کی ایک صفت اللہ نے بیان کی ہم اکثر اس کو کوٹ کیا کرتے اللہ ان اولیا اللہ خوف یا جنون خبردار اللہ کا ولی وہی ہے جسے نہ کوئی خوف ہے نہ حجن ہے اب اس سے کیا مراد انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے کہ وہ ہم سے ڈرتے رہتے تھے یک شن فرشتوں کی تعریف کی ہے یکشون ربہم من فوقہم اپنے رب سے ڈرتے رہتے دوسری طرف اللہ کہتا ہے ولی بے خوف ہوتے سورہ انبیاء میں ان کی شان بیان کی یا اور ابا ہمن فوک یک شن اور هم من عذاب رب مشفقون جو تھر تھر کانپتے رہتے دوسری طرف کہتا اولیا ڈرتے ہی کوئی نہیں اگر ہم اس خوف کو اپلائی کرے آخرت کے خوف سے تو جو آخرت کے خوف سے بے خوف ہو ہے وہ تو منافق ہو گئے وہ تو مومن رائے نہیں جہاں انبیاء کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اور جہاں تک آباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رت عنہ کے سامنے منظر قیامت کا پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ستر انبیاء کا عمل بھی لے کر قیامت کے دن رب کے سامنے جاؤ تو بھی تم بے خوف نہیں ستر نبیوں کا عمل لے کے بھی رب کے سامنے جاؤ تو عمل کی بنیاد پر تم بے خوف نہیں ہو سکتے کہ میرے پاس اتنا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور ابو بک کر سدی گر ضلع ہو جیسی ہستی کہتی ہے میرا ایک پاؤں جنت کے اندر ہو اور ایک پاؤں باہر ہو تو بھی میں رب کی پکڑ سے محفوظ نہیں تو وہ کیا لاخوف نہ لائی ہم لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آخرت میں بالکل ان کی جنت جو ہے وہ ریزرو رکھی ہوئی ہے کیا ان کی جیب میں ہے لہٰذا جس کو چاہے وہ بیشتی دروازے سے گزار کے جنت میں داخل کر ہم جو کہتے ہیں نا کہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا الا اللہ اللہ خوفن علیہ ملام یہ بات آخرت کی ہو ہی نہیں رہی ہے ایمان نام ہی خوف اور امید کے درمیان کا رب کی رحمت امید ٹوٹنے نہیں دیتی اور اپنے عمل ڈرا کے رکھتے ہیں بندے اور بندہ درمیان میں رہتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سارے بندے جنت میں جائیں گے سوائے ایک بندے تو میں رب کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں اور اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سارے بندے سارے بندے جہنم میں جائیں گے ایک بندہ جنت میں جائے گا تو میں یہ سمجھوں گا رب کی رحمت سے کہ وہ بندہ میں ہوں گا اور اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سارے جنت میں جائیں گے ایک بندہ جہنم میں جائے گا تو اپنے عملوں کو دیکھ کے میں یہ کہوں گا کہ وہ بندہ میں اس کا نام ہے ایما انبیاء ڈرتے ہیں اولیا ڈرتے ہیں فرشتے ڈرتے ہیں واجلت قلوبہم ان کے دل کاپ جاتے ہیں تلین و جلو جلد نرم پڑ جاتی ہیں. خوف قلیل امن المایہ جاؤن راتوں کو بہت کم وہ کروٹ ٹیکتے وہ بلسار ہوں اور سحری ہوتی ہے صوبوں کی آمد آمد ہوتی ہے تو یہ لوگ استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تیرا ادا نہیں کر سکے تو یہ جو شان بیان ہوئی ہے یعنی یہ تناقض نظر آتا ہے ایک کنٹرڈکشن نظر آتی ہے کہ ایک طرف اللہ تعریف کرتا ہے کہ یق شم بل تاکہ اللہ جانے من یوف بالغیب غیب لے یا الام اللہ ہن یا خوف تاکہ اللہ جانے کہ بن دیکھے اس سے کون خوف کھاتا ہے والے من خوف مقام رب ہی جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف زدہ رہا جنتان اس کے لیے دو جنتیں ہیں تو یہاں تو خوف کی تعریف ہو رہی ہے یہاں کہا جا رہا لا خوف نالے ہیں تو اس طرقت کو یا سمجھ لیجیے کہا گیا کہ ان اللہ ان اولیا اللہ خوفن علم ولا جنون اللہ کے ولیوں کو دنیاوی معاملات میں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا یہ آخرت کی بات نہیں ہو رہی لاہم البشرا فی الحات دنیا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں یہ بشارت ہے کہ ان کی دنیا معامون ہے نہ انہیں ماضی پر ہوژن ہوتا ہے فلاں چیز کھو گئی ہے فلاں نقصان ہو گیا ہے ہو گیا اللہ نے لکھا تھا ہو گیا میں کیا کروں میرے غم کھانے سے پلٹ کے تو نہیں آ سکتا اور نہ کل کا انہیں ڈر ہوتا ہے خوف ہمیشہ مستقبل کا ہو حزن جو ہوتا ہے غم وہ ہمیشہ ماضی پہ ہوتا جو کام ہو گیا بچہ مر گیا کاروبار میں نقصان ہو گیا مکان گر پڑ نوکری چلی گئی یہ غم کی چیزیں خوف کیا ہوگا مومن کو یہ دونوں بیماریاں کوئی نہیں ہوتی اللہ کے ولی کو یہ دونوں بیماریاں کوئی نہیں ہوتی اور یہ بڑی بشارت کی چیز لاکھوںشرا فی الحایا دنیا و فلاخ دنیا کی زندگی میں ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو نہ ان کے پاس بڑے بڑے محل اور چوارے ہیں اور نہ بڑی بڑی ماریاں ہیں نہ ان کے بڑے بڑے بزنس ہیں کہ ان کی بنیاد پر انہیں مستقبل کا کوئی خوف نہیں میری اتنی فیکٹریاں چلنی مجھے کیا ڈر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلے پہ بیٹھے ہیں دیہڑی لگانے بھی نہیں جاتے مہین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ لے کیا لے کر آئے تھے بھنسے بیچنے آئے تھے ہندوستان میں گھوڑے بیچنے آئے تھے نقل کفالہ کرانے آئے تھے مسلح پہ بندہ بیٹھا نہ خوف ہے نہ ہوژن میں نے حدیث کوٹ کی تھی پچھلے درس میں کہ المن ابن و یوم ہے مومن اپنے اس دن کا بیٹا ہو اس دن کے ساتھ بھی لانگ کرتا ہے رات کو حساب لگاتے نمازیں ساری ٹھیک پڑی ٹھیک پڑی آج کسی کی غیبت تو نہیں کی کی چگلی نہیں کی نہیں کی اور کوئی برا کام تو نہیں کیا نہیں الحمد الحمدللہ اللہ تعالیٰ شکر ہے اللہ ملایات بلحسنات اللہ ولا سیات اللہ بولا ولا قوت ہم جو حساب لگاتے پہلے زمانے میں مومن مومن سے ملتا تھا تو پوچھتا تھا جب اس کا حال کیسا حال ہو تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ نمازیں آج ساری جماعت کے ساتھ مل گئی ہیں تحجد بھی پڑھ لی ہے کہتا الحمدللہ ساری نمازیں جماعت کے ساتھ مل گئی ہیں تحجد بھی پڑھی فلاں کام بھی ہو گئے وہ دین کا احوال سناتا تھا اس اور وہ اپنے دین کا اس کو سمجھاتا تھا اور کہتے تھے والر ان الانسان الفی خسر اللہ واسق و بسبر بھائی وقت کی قدر جانو اور اس کے بعد دونوں نکل پڑتے تو پھر آخرت کو شروع کر دیتے ہمارا مومن مومن سے پوچھتا ہے جب کیا حال ہے تو اس کا مراد کیا ہوتا ہے وہ پھر اس کے پاس بھی کافی گلے شکوے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں اور اس کے پاس بھی کافی سارے گلے شکوے ہوتے ہیں وہ دونوں گلے کرتے ہیں کون یار آج بس صبح ٹیکسی نہیں ملی گاڑی سے لیٹ ہو گیا ٹیکسی کر کے پھر بک کر کے گیا ہوں پھر وہاں پہ یہ ہوا وہ اس نے بڑے نخرے کیے پھر وارننگ لیٹر مل گیا پھر فلاں وہ اپنی دنیا اس کو سناتا ہے وہ اپنی دنیا اس کو سناتا ہے دونوں رب کا گلا کرتے تقدیر کا گلا کرتے اور اس کے بعد جناب علی وہ بیماری لے کے ادھر چلا جاتا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے. مومن کا کام یہ نہیں علائنیہ اللہ علیہ ہمیں پہلے تو بوڑھا کر دیتی ہے ہماری تمنا اور اس کے بعد جب ان میں سے چند چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر غم لگ جاتا ہے یہ تو چلی جائیں گی یہ تو کہیں مجھے چھین نہ لی جائے نیند اڑ جاتی جو اسٹیٹس مجھے مل گیا ہے میری اولاد کا اس سے اوپر نہ ہو تو کم از کم میرے برابر تو رہنا چاہیے اب اولاد کی فکر بھی لگی ان کے سٹیٹس کی سارے غم اپنے اوپر رات کو نیند کوئی نہیں آتی اب نماز اس لیے نہیں نوافل اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ نوافل میں چین کوئی نہیں سکون کوئی نہیں ملتا اس لیے کہ وہاں توجہ کوئی نہیں ہے نماز میں بھی کھڑا ہوگا تو ادھر ہی لگی ہوئی لائن آپ کے سامنے تو نہیں کھڑا ہو تو جب تک ساکٹ میں لگا ہوا نہ ہو چارجر تو وہ چارج تو کوئی نہیں نہ کرتا بندہ رب کے ساتھ جڑے نہیں تو امن کہاں سے ملے چانتی کہاں سے ملے تو ان لوگوں کو کہا گیا لاہو مل بش راف الحات دنیا آگے چل کے فرمایا اللہ کو مل بشرا فی الحایات دنیا تو آدمی یہ کہے کہ دنیا میں تو ان کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں ہوتا بےچاروں سوکی روٹی کھاتے ہیں پانی میں بگو کے دنیا میں ان کو کیا بشارت ہے اولیا اللہ کو دنیا میں کیا بشارت کچے گھر ہیں جھونپڑیاں ہیں دنیا میں بشارت تو ان کو ہونی چاہیے نا جن کے باتھ روم کی ٹونٹیاں بھی جو ہیں وہ بھی سونے کی اللہ ان کو بشارت نہیں دیتا ان کو بشارت کیوں دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا جس چیز کے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہے وہ ان کو حاصل ہوتی ہے ان کو حاصل کوئی نہیں ہوتی ان کی دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے بندہ لائن میں لگا ہے کہیں ڈپو کے سامنے چینی لینی ہے گھی لینا ہے جس زمانے میں راشننگ ہوا کرتی تھی تو بے شک بازار اس کا نمبر قریب آ جائے وہ تو کوئی خوشی کی بات نہیں جب تک وہ چیز ملے نہ کھڑکی کے پہنچ گئے وہ کہہ جی وقت تال بکرا پھر کیا کروں۔ پھر جتنا وہ صبح سے کھڑا رہا وہ حسرت ہوگی کہ نہیں ہوگی این کھڑکی کے سامنے پہنچ کے جواب مل گیا یہ پہلے پتہ ہوتا تو میں تین چار گھنٹے یہاں کھڑا نہ ہم سب کی دورے لگی ہوئی کس لیے کہ چار پیسے ہو جائیں گے مکان پکے ہو جائیں گے ایک پکی ٹھک انکم کہیں سے شروع ہو جائے گی کوئی دکانوں کا کرایہ آنا شروع ہو جائے گا کہیں سے مکانوں کا کرایہ آنا شروع ہو جائے گا جب انکم جو ہے میری وہ شور ہو جائے گی کنفرم ہو جائے گی تو پھر میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اپنے گھر میں بیٹھوں گا چودھری بن کے اور پھر برادری کے محلے کے میرے پاس قضیے آیا کریں گے جھگڑے آیا کریں گے اور میں ان کے نمٹایا کروں گا یہ وہ سراب ہے جس کو لے کے ہم دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لندر میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ امریکہ میں جا کے باتھ. اور وہ وقت آتا کوئی نہیں ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ بس اب میں گھر میں بیٹھوں گا نہیں باسٹھ سال کے بعد اگر کہیں سے وہ ایج فیکٹر کی بنیاد پر ٹرمینیٹ بھی ہو جائے تو بندے نے پہلے سے سی وی کہیں اور دی ہوئی ہوتی ہے کہ بڑا تجربے کار بندہ ہوں میں فارسیل وہ گاڑی پہ لگا ہوتا نا شہر میں گوم رہی ہوتی ہے پیچھے لکھا ہوتا ہے اس موبائل پہ رابطہ کریں وہ ٹرمینیٹ ہونے سے تین مہینے پہلے ہی فارسیل کی پٹی لگا لیتا. جس سکون کی تلاش میں لوگوں نے ملینز جمع کر لیے اور ملا نہیں وہ ملا نہیں ان کو وہ بغیر پیسے جمع کروائے مل جاتا تو بشارت ہے کہ نہیں دنیا جس کے لیے ملک ملک دھکے کھاتی ہے تمہیں گھر بیٹھے مل گئے تو بشارت ہے کہ نہیں وہ ایک آدمی پچاس ٹرائیاں لے کے تو لائسانس لیتا ہے دوسرے کو گھر آ کے اگلے دے دیتے ہیں بشارت ہوئی کہ نہیں ہوئی ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرے دین کی فکر کرتا ہے نقصان کو دینی نقصان کو نقصان کہتا ہے اس کی نماز فوت ہو جائے تو نیند اڑ جاتی ہے اس کی میرا نقصان ہو گیا ہمارا تو یہ ایڈونچر ہوتا ہے تو چلو یار آج جماعت کے ساتھ نہیں پڑیا جائے ہی پڑھ لیتے تھوڑا سا روٹین تبدیل ہو گئی ہے چینج ہو گئی ہے تفریح ہو گئی ہمیں ہمارے محدث کہتے ہیں کہ میری تقویریں اولا فوت ہو جائے اور میرا بیٹا مر جائے دونوں میں سے مجھے تکبیر اولا کے فوت ہونے کا زیادہ غم ہو اور میں یہ چاہوں گا کہ بسرے کے سارے لوگ آ کے مجھ سے تعزیت کریں جبکہ لوگ میرے بچے کے مرنے پہ آ کے تعزیت کریں گے میرے دینی نقصان پہ کوئی تعزیت نہیں کرتا اس لیے کہ اس کو نقصان سمجھتے نہیں تو جو میرے دین کی فکر کرتا ہے میں دنیا اس کی بند مٹھی میں دے دیتا ہوں ایسے کر ہاتھ اور جو میرے دین کی فکر نہیں کرتا دنیا کے پیچھے چل پڑتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے دکھوں کا علاج ہے یہ اس کی دوا ہے میں اس کی دنیا کو بکھیر دیتا ہوں ملتا اس کو وہی ہے جو اس کا مقدر ہے دنیا بندہ اپنی صحیح سے کم و بیش نہیں کر سکتا ملتا اس کو وہی ہے جو مقدر کر دیا گیا لیکن میں بکھیر دیتا ہوں ساری دنیا میں گھوم گوم کے چلتا رہتا اس کو ملے گا وہی جو رب نے لکھ دیا حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ جو تو دے دیتا ہے جو تُو دینا چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں وال ماں من آتا اور جس کو ت نے روک لیا ہے اس کو دینے والا کوئی نہیں نا امن ہوگا کہ نہیں ہوگا سب کچھ میرے رب کے ہاتھ کس رب کے ہاتھ میں جس کے سامنے ابھی میں نے سر رکھا ہوا جو میرے اتنے قریب ہے کہ میں جب چاہوں اس کے دربار میں حاضری دے لیتا ہوں جس تک رات کو بھی میری ایکسس ہے. میں کروٹ بدلوں تو بھی میں اس سے بات کر لیتا ہوں جو نہ سوتا ہے نہ اس کا دفتر بند ہوتا ہے نہ ویکلی چھٹی ہوتی نہ بارش میں بند ہے نہ سردی میں نہ گرمی میں نہ لوڈ شیڈنگ ہے نہ فون اس کا بند ہے نہ بیزی ہے میرا رب وہ ہے جس تک میری اپروچ اتنی ہے کہ میں جب مسلے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اس کے سامنے چلا جاتا ہوں جب سر ٹیکتا ہوں اس کے قدموں میں ٹیکتا دینے والا بھی وہ ہے روکنے والا بھی وہ ہے تو ڈر کس چیز کا ہے ڈر آتا ہی وہی ہے خوف دنیا کا خوف آتا ہی وہی ہے جب ایمان میں کمزوری آتی جتنے ایمان میں کمی ہوگی رب سے دور ہوگا جتنا رب سے دور ہوگا اپنا سایہ بھی بندے کو ڈراتے جتنا رب سے کلوز ہوگا اللہ ملام جو نے دینا ہے اس کو روک کو نہیں سکتا کوئی نہیں روک سکتا لا مانع ولا معطی لما والا اور جو نے دین کر دیا ہے کسی کی میں کتنی بھی خوشامد کروں کتنا بھی مسکا پالش کروں مجھے دے کوئی نہیں سکتا جس کو ت نے ڈس کر دیا ہے جب یہ بات ہو مجھے یہ بھی اطمینان ہے کہ کوئی شخص اپنی پرسنالٹی سے تمہیں دبا کوئی نہیں سکتا ہے میرے مولا ہوتا ہے نا ایک کسی غریب کا حصہ رکھا ہوا ہے عام طور پہ گوشت والی دکان پہ ہوتا ہے چینی والی دکان پہ ہوتا ہے جہاں بھی کوئی چیز تھوڑی کنٹرول ہوتی ہے وہاں ہوتا ہے کہ کسی نے تول کے رکھا ہوا غریب کے لیے یہاں بھی ہوتا سبزی والی دکان پہ چلے جائیں کسی نے چونگے یا وہ کوئی چیز کسی کے لیے رکھی ہوئی ہے تو زیادہ واسطے والا بندہ آتا کہتا یار رکھی تو کسی کے لیے تھی تم لے جاؤ اس کو کہہ دوں گا نہیں رہی گوشت والی دکان پہ کہتا اچھا جی یہ دبئی سے آئے ٹھیک ہے یار اس کے لیے رکھی تھی آپ لے جائیں رب یہاں یہ کوئی نہیں ہوتا کہ رکھا میرے مقدر میں اور کوئی پگڑی والا چلا جا اور کہہ کہ کے مجھے دے دو کسی کی پرسنالٹی سے رب دبتا نہیں ہے وفد بن کے آیا تھا اتبا کا اور ولید ابن مغیرہ کا اور ابو لہب کا یہ چھ سات سردار آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ یہ جو ہمارے غلام ہیں ان کو اب باہر نکال دیں ہمیں ایک مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں ایٹیکیٹس کا تقاضہ یہ ہے کہ جب سردار بیٹھے ہوں ان لوگوں کو باہر جانا سے اللہ نے فرمایا نہیں وَلَا تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِیدُونَ وَجْحَا ہے نبی ان کو نہیں نکالنا ہے تردوتا کسی کو دھتکار کے پار نکال دینا ڈونٹ سے ڈوم گیٹ آؤٹ ان لوگوں کو جن کا رابطہ رب کے ساتھ صبح و شام ہے اب غریب ابو لاب ہے بلال غریب نہیں ہے بلال کی باتیں اس کے رب کے ساتھ شام اور صبح ہوتی اب وہ سیدنا نہ بلال ہو گیا اب غلام نہیں حضرت نو علیہ السلام کو لوگوں نے کہا ہم آپ کی پیروی کیسے کریں آپ کے پاس آ کے کیسے بیٹھیں آپ کی مجلس میں یہاں تو سارا مزدور تب بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ہمارے مولوی کو بھی یہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سینٹر میں کیسے آ کے بیٹھے جی آپ کی تقریر سنے ڈاکٹر صاحب وہاں تو سارے مزدور اور نسوار کھانے والے اور ٹیکسیاں چلانے والے اور چیول مارنے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہاں انٹرکام میں آپ تقریر رکھے تو پھر فلاں ڈاکٹر بھی سننے آئے گا فلاں انجینئر بھی سننے آئے گا فلاں بھی اگر ہوتا ہے تیس ہزار درم ایک رات کا دے کے دو تین گھنٹے کے لیے ان کو سنوایا گیا کہ جی وہاں وائٹ کالس طبقہ آتا ہے کہ نچلے لوگوں میں آ کے بیٹھنا پسند نہیں کرتا یہ اپار تھیڈ اس کی ٹرائی تو حضور کے زمانے میں بھی کی گئی تھی حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں بھی کی گئی تھی ہم آپ کی پیروی کر، کیسے کریں وہرا کام اراض لا ہمارے زلیل لوگ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہوتے ان کو نکالتے ہیں نو علیہ السلام کا جواب ہے میں کیسے انہیں نکالوں ان کا رابطہ تو ان کے رب کے ساتھ انہم نہ یہ رب سے ملنے والے ہیں فیس ٹو فیس میری شکایت کر دے تو میں کہاں جاؤں گا مجھے بچائے گا کون میں یون سرونی من اللہ ان میں ان کو نکال دوں مجھے اللہ سے کون بچائے گا افلا کروں تم سمجھ نہیں آتی یہی معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فلمایا والا تا دو نا کان اے نبی تیری نظر ان غریبوں سے ہٹنی نہیں چاہیے ہوتا ہے جب آدمی کسی دوسرے سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کی طرف دوسرے کی طرف توجہ کم کرتا ہے اور جس سے مخاطب ہوتا ہے اس کی طرف زیادہ دیکھتا ہے تو یہ کیا کہ وا آتا آدو آئی نہ تیری دونوں آنکھیں آئی نہ تیری دونوں آنکھیں ان سے نہیں ہٹنی چاہیے تو و زینت الحیات دنیا یہ جو دنیا کا سامان لے کے بڑے بنے ہوئے ان کو خصوصی پروٹوکول نہیں دینا ان کے ساتھ رابطہ رکھ لہذا یہ بھی ڈر کوئی نہیں کہ حصہ اللہ نے میرا رکھا ہوا ہوگا اور اگر میں نہ پہنچا وقت پہ مجھے نہ ملا تو کوئی اور لے جائے گا یہ بھی غم ہوتا ہے یار وقت پہ نہ پہنچے ڈر ہوتا نا اگر جہاز پہ جانا ہو تو وقت پہ نہ پہنچے تو کسی چانس والے کو سیٹ مل جائے گی میری دے دیں گے وہ لوگ اور بعض دفعہ پہنچ بھی جائیں تو وہ دے دیتے ہیں واسطے سے رب کے یہاں یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ نہ پہنچے تو چانس والا کوئی لے جائے گا اور آپ خالی رہ جائیں گے نہیں جو آپ کا حصہ ہے وہ اس طرح آپ کی تلاش میں ہے جس طرح موت آپ کی تلاش میں اور دنیا میں کوئی بھی موت نہیں مانگتا پھر بھی سب کو ملتی اسی طرح تم رزق نہ بھی مانو مانگو جو لکھا ہے وہ تیرے پیچھے آ رہا تو پھر خوف کس چیز کا خوف کس کا کر آخرت کروف ہونا رب بہوم انفوق ہوں خوف اس کا کر کے رب کا قانون کہیں نہ ٹوٹ جائے مجھ رب ناراض نہ ہو جائے مجھ رب کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے مجھے کہیں میں رب کو چیٹ نہ کر رہا ہوں ہم آتے دن میں کتنی بار آ کے ہم اللہ کو یقین دلاتے ہیں کہ یا کنابت و ویا کا زور کو ہم آ کے ہر دو گھنٹے بعد آ کے تو ہم اللہ کو تسلی دیتے ہیں ہم اس کو یقین دلاتے ہیں ہم اس کو کنفرم نہیں ریکنفرم کرتے ہیں یا کا ہم تیرے بندے ہیں لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہی کوئی بندے رہتے ہیں؟ اس کے قانون کا کوئی خیال رہتا ہے فرمایا مومن وہ ہے جو دائم نماز میں رہتا ہے اللہ زی نوم اللہ سلاتے جتنا نماز میں رب کے بنائے ہوئے قانونوں کا خیال کرتا ہے مزید کا خیال ہے جی دائیں پاؤں کا انگوٹھا نہ ہل جائے جی آوا نکل جائے دائیں پاؤں کے انگوٹھے کی نماز ٹوٹ جائے گی مولوی نے بتایا ہوا ہے ادھر گازت جگہ بھی ہو جائے وہ انگوٹھا ادھر سے ادھر نہیں کرتا نماز ٹوٹ گئی یہاں تو پکا بندہ ہوا کھوٹے کے ساتھ دکان میں کوئی خیال نہیں کم تولتے ہوئے کوئی خیال نہیں کم مارتے ہوئے کوئی خیال نہیں تو خوف کس چیز کا ہونا چاہیے آخرت کے خوف رب ناراض نہ, نہ ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہیں کہ کوئی ناراض ہو گیا تو اس کو پیسے دے کے راضی کرتے ہیں کہ مجھے معاف کر آخرت میں تقاضا نہ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جب ترک و اختیار کا معاملہ ہو گیا آپشن دے دیا گیا حضور کو اور حضور نے یہ بتا دیا کہ مجھے جانا ہے یہ عام طور پہ ہوتا ہے جب بھی ہمارے سفیر حضرات کا ٹین ختم ہوتا ہے تو انہیں ایک لیٹر ملتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ دس پندرہ دن مہینہ چھٹی لے سکتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے وہاں پہلے تو آپ ڈیوٹی پہ تھے اگر آپ چاہیں تو ایک مہینہ آپ کو چھٹی مل سکتی ہے اور اس کے بعد آپ واپس رپورٹ کریں آ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گا کہ کام تو آپ کا ہو گیا ہے ختم الم لکم دین ام سال اب اگر آپ دنیا کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اور زندگی دیتا ہوں آپ میں اس کو ایکسٹینشن دے دیتا ہوں آپ کو دنیا میں آپ چار دن انجوائے کر لیں نہیں تو میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں میں آپ کا بڑا مشتاق ہوں تو اللہ نے فرمایا اللہ میں نے یہاں کیا انجوائے کرنا ہے اللہ عمر رفیق لال میں ادھر انجوائے کروں چن لیا آپ نے اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف لے گئے سر بندہ ہوا سر درد کر رہا ہے دو آدمیوں نے آپ کو شانوں سے پکڑا ہوا ان کے سہارے سے آپ جا کے بیٹھے اور آپ نے فرمایا کہ بندے کو اختیار دیا گیا تھا اور بندے نے اپنے رب کو چن لیا ہے میں واپس جا رہا ہوں تم میں سے کسی کا کوئی مالی اگر تقاضا ہے میرے ساتھ تو میرے سامنے کر لو قیامت کو نہیں کرنا میں تمہیں ہمت دلاتا ہوں کہ میں کسی کو قسم بھی نہیں کھلواؤں گا اور میں کسی کے دعوے کو رد بھی نہیں کروں گا بعض اب آدمی کو ہوتا ہے کہ کوئی دل میں ہوتا ہے کہ جی یہ چیز تو مجھے انہوں نے دینی ہے ہو <تصفح> سکتا ہے ان کو یاد نہ ہو اور میں نے کہا جی آپ نے میرے اتنے پیسے دینے نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں دینے تو تقسیب ہو گئی نا اس کے بعد مسلمان زندگی پر میرے اوپر اعتبار نہیں کریں گے کہ اس نے تو نبی پر بھی بلہم لگا دیا تھا کہ آپ میرے اتنے لہذا یہ چیز بھی نہیں ہوگی میں کسی کے دعوے کو رد نہیں کروں گا تم لوگ ڈر کے مت چپ ہو جاؤ اور قسم بھی نہیں کھلواؤں گا کہ کوئی یہ کہہ کہ جی دو چار پے کے لیے میں کیا قسم کھاؤں گا اٹھو انکرج کیا اٹھو دعویٰ کرو میرے اور اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی بدنی زیادتی کی ہے تو وہ میرے ساتھ کر لے لیکن قیامت کو تقاضا نہ کرے اس کا مطلب ہے کہ آخرت کا ڈر ہے نا تو دنیا میں تو کیفیت یہ لاکھوف نال ہی مولا دنیا کے معاملات میں کوئی خوف نہیں ہوتا فارسی کا اکشر ہے پیار کہتا ہے نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے سامان ملے تو مجھے خوشی کوئی نہیں ہوتی اور وہ سامان چلا جائے تو مجھے غم کوئی نہیں ہوتا آدمی کو چیز کے آنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس کے جانے سے اتنا ہی غم ہوتا پانچ سات سو کی نوکری مل جائے آدمی کو تو خوشی ہوتی ہے لیکن زیادہ خوشی کوئی نہیں ہوتی ہے اور پانچ سات سو کی نوکری چلی بھی جائے تو ہارٹ اٹیک کوئی نہیں ہوتا بندے پانچ سات ہزار کی نوکری ملتی ہے تو خوشی بھی بے شمار ہوتی ہے اور وہی وہ نوکری چلی جاتی ہے تو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز ملے تو خوشی کو بھی لمٹس کے اندر رکھو اور جب وہ چیز چلی جائے تو اس شاک کو بھی لمٹس کے اندر رکھو تمہاری کمرے ہمت نہ ٹوٹ جائے اور ملے تو تم قارون نہ بن جاؤ کہ نہیں میں نے اپنی تکنیک سے کمایا بڑی پیاری سی وی بنا کے بھیجی تھی بس بڑا اونچا واسطہ ڈھونڈا تھا میں نفل پڑھو اللہ کا شکر ادا کر شکرانے کے نفل سفر سے واپس آئے سیدھے مسجد میں یہ نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم دور رکعت نماز نفل پڑھو پھر اپنے نے جاؤ اللہ تلا شکر خیریت سے لے آئے تیری مہربانی نہ شادی داد سامانے نہ غم آ نقصانے پیشے ہمت ماں ہرچ آمد بود مہمان میری ہمت کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ مہمان ہوتا ہے ٹیل سیوا کرتا ہوں غم ملتا ہے تو اس کی بھی ٹھیک طریقے سے اس کو وصول کرتا ہوں جس طرح مومن کو کسی غم کو وصول کرنا چاہیے اللہ مصیبت کالو ان کام سالوات مب ہم یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو جاتی رب دل کو تھام لیتا ہے غم بڑھتا نہیں جب وہ ریفر کر دیتے اس چیز کو کون لے گئے رب لے کو کوئی بندہ کہتا نا فلاں چیز بچہ گھر میں آئے تو پوچھتا اب میرا شارپنر کہاں گیا میری فلاں چیز کدھر گئی ہے میری پینسل کدھر گئی ہے اگر اس کو کہا تیرے بھائی نے اٹھا لیا تو فساد ہو جاتا ہے گھر اور اگر اسے کہا جائے وہ امی نے لے لیے ابو نے لے لیے تو کیا اسے پتہ ہے امی ابو نے لے کر دی اور بھائی دبی ٹوٹ بھی گئی میس پلیس بھی ہوگئی تو ابو نہیں لے دیں گے تسلی ہوتی ہے نا اس مومن کو یہ تسلی ہوتی ہے رب لے گیا ریپلیس کر پہلا بھی اس نے دیا تھا اچھا خزانہ میں کوئی کمی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب سے مانگنے میں کبھی جھجک مت محسوس کیا کرو نعمت کا ذرہ اور کسی حکومت کا تخت اس کے لیے دونوں برابر تمہارے لیے کم و بیش ہو سکتے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں تو وہ رفر کرتے ہیں انہ علیہ راجعون فرمایا اولا وا تم رب و رحما ان کو شاباشی رب فخر کرتا دیکھو میں نے اس کا بچہ مار دیا کہتا کیا کہتا رب کی چیز جو لے گیا وہ بھی اور میں بھی رب کا ہوں اور میں نے بھی یہاں رہنا نہیں ہے وہ ان راجیون میں نے بھی جانا ہے میرا بیٹا مجھ سے پہلے چلا گیا میں نے بعد میں جانا ہے رہنا تو کچھ کس ن... کسی نے نہیں تھا پھر رب کی رحمتیں نازن ہو پھر رب برکتیں دیتا ہے شاہ باشے دیتا ہے وہ اولاقا وہ اور سچے لوگ بھی یہی ہیں پرہزگار لوگ بھی یہ ہیں تو سب سے پہلے امام بہنی فرحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے دو طرف سے دیکھنا پڑتا ہے کسی چیز کو کہ اصل حقیقت کیا ہے ورنا شیطان تو ہمارے اندر پتہ بھی نہیں چلتا آپ چھت جب گراتے ہیں چادریں اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی چیمٹیوں نے گھونسلا اپنے چڑیوں نے گھونسلہ بنایا ورنہ باہر سے پوری نظر آتی یہ تو قیامت کے دن سینے کھلے گے نا وہ حصہ لمافِ تو پتا چلے گا اندر کس کس چیز نے آلنا بنایا ہوا تھا دنیا میں کون نہیں پتا چلتا ہمارے اندر آلنے بنے ہوئے وہ جو غالباً اقبال کا شعر ہے کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے وہ سکیننگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ شرک کی ہر شیپ کو وہ جانتے تھے شرک کا وائرس کوئی بھی شکل تبدیل کر کے آئے ان کے لیے نیا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ وہ نظر تو بڑی مشکل سے ملتی ہے براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں قیامت کے دن جب پرنٹ آؤٹ نکلیں گے ہمارے سینے کے تو پتہ نہیں اندر کتنے پوکی مین بیٹھے ہوئے ہوں کتنے بت رکھے ہوئے ہوں کے اندر تو پتہ کوئی نہیں چلتا امام ہری پارہ میں تو اللہ کے دفعہ خبر مل کہ آپ کا جو کافلہ سامان لے کے آ رہا تھا وہ گم ہو گئے کوئی خبر نہیں تھوڑی دیر خاموش رہے کہنے گیا الحمد پھر ایک دو دن کے بعد کوئی صاحب آئے اور کہا کہ جی خبر مل گئی یہ کافلے کی کافلا صحیح سلامت ہے کسی نے لوٹا نہیں ہے بس وہ لوگ پہنچنے والے ہیں خاموش رہے تھوڑی دیر اس کے بعد کہنے لگے الحمدللہ یہ کیا جس نے پوچھا حضرت, آپ نے پہلے وہ کہا تھا جب وہ خبر سنی تھی اس پہ کہنے لگے وہ جب میں نے سنا تھا کہ سامان میرا کافلہ کہیں لٹ گیا پتہ نہیں چل رہا تو میں نے اپنے اندر جھانکا تھا مجھے کوئی غم ہے میں نے دیکھا مجھے کوئی غم نہیں تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جب مجھے یہ اطلاع ملی کافلا مل گیا ہے تو پھر میں نے جھانکا اندر دوسرے پہلو سے کہ مجھے کوئی خوشی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی سب لگ اس طرح میں نہیں جانچ سکا ٹھیک طریقے سے ڈائگنوز نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے پتا چلا اگر خوشی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ جگہ باقی تھی تو خوشی ہوئی ہے. غم بھی ہوا تھا تو خوشی ہوئی فرماتے ہیں میں نے دیکھا اپنے اندر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی میری نارمل اندر کی صورت حال ہے فرمایا الحمدللہ یہ وہ لوگ جو اولیا اللہ ہیں. لا فن الحمد ولا یا زن جو مقدر میں لکھا ہے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا میرے رب نے سیاہی خشک ہو گئی اور قلم توڑ دیا اسے. جا جام طور پہ جب ڈیتھ پینلٹی دیتا ہے تو آخر میں سائن کرتا ہے پہ. فیصلہ سنانے کے بعد سائن کرتا ہے اور اس کے بعد اس قلم کو توڑ دیتا ہے اٹ مینس کہ اب یہ فیصلہ میرے یہاں تبدیل نہیں ہوگا کوئی اوپر والی کوٹ کر دے تو کر میرا یہ فائنل فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سیائی خشک ہو گئی قلم توڑ دیا گیا کوئی اور بدلی کر سکتا ہے میرے رب کے لکھے کو اب نہیں فرمایا تیرے اگلے پچھلے سارے جمع ہو جائیں تیرے زمین والے آسمان والے سارے جمع ہو جائیں جو رب نے تیرے مقدر میں لکھا نہیں ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی وہ تمہیں دے کوئی نہیں سکتی اور تیرے اگلے پچھلے سارے جمع ہو جائیں زمین والے اور آسمان والے سارے جمع ہو جائیں اور رب نے جو تیرے مقدر میں لکھ دیا اس کو وہ چھین کوئی نہیں سکتے زرے کے برابر کوئی کمی تو پھر ڈر کس چیز کا ہے خوف کس چیز کا ہے دنیا میں لاخوفنا نہیں بولا ہوں تو یہ جو امن ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں مل یہ نہ کوٹھیوں میں ہے نہ بڑی بڑی کاروں میں ہے بلکہ یہ چیزیں جتنی جتنی جمع ہوتی چلی جاتی ہیں اتنی فکر بڑھتی ہے کہ ان کو مینٹین رکھنا اب ہماری فکر کیا ہے ہم دبئی آ ہمارا ایک امیج بن گیا ہے پاکستان کے اندر کہ یہ بار لیں اب بہن کی شادی کرنی ہے تو اسی امیج کے مطابق کرنی ہے لوگ کہتے ہیں ماں کہتی ہے لوگ آ دے, نہیں, دے چار پھر کڑی دے باہر نے چاہے بچارے یہاں روٹی کھانے کو نہیں ملتی ان کو لیکن چار کا فگر تو ہے نا اب وہ یہاں سے ادار پکڑیں گے یہاں سے ادار پکڑیں گے بڑی بڑی پیٹیاں چاہے اندر کچھ نہ ہو بڑھ کے ٹرک پہ دیں گے بہن کو تو امیج قائم رہے گا مکان اس امیج کے مطابق بنانا چاہے بینک سے لون لے کے بنائے ہم لوگ تو ہیں امیج کے قیدی اگر ہم غربت اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تبدیل ہو جائیں تو پاکستان کوئی برا ملک نہیں ہے کچھ لوگوں کے لیے پاکستان دبئی ہے وہ برما والے اور بنگلہ دیش والے پاکستان کی بارڈر پہ گولیاں کھا کے مر جاتے ہیں پاکستان آنے کے لیے یہ ناشکری اور نہ قدری ہمارے اندر وہ ہمارے اظہار حیدر صاحب کا ایک شعر ہے کہ مجھے فخر ہے کہ اپنی زمین رکھتا مجھے فخر ہے کہ اپنی زمین رکھتا ہوں اور اس زمین پہ اپنا یقین رکھتا اس کے بعد ان کو میرا وہ کہتے ہیں میرا رز تو رازق نے لکھا ہے مجھے یہ فخر ہے کہ اپنی زمین پہ جبین رکھتا نماز تو اپنے وطن کی مٹی پہ پڑتا ہوں نا رزب تو رب نے دینا اگر پاکستان میں دھک... اس نے میرے مقدر میں دھکے لکھے ہیں تو پاکستان میں بھی دھکے اور باہر آ کے یہاں بھی دھکے ہیں دھکے کھانے والے آپ نے دیکھے نہیں یہاں ہر دوسرا آدمی لاکھ انتیس ہزار اور آٹھ سو تینتیس پاکستانی ہیں یہاں پر اور ان میں سے میرے خیال میں کچھ سیٹل ہوں گے تو انتیس ہزار سیٹل ہوں گے باقی سارے دھکے نہیں کھا رہے پاکستان میں ہوتے تو کیا کرتے تو بھی دھکے کھا یہاں رہ کے کیا کھا رہے روٹی کھا رہے صرف یہ ہے کہ اولاد کے سر پر نہیں اولاد وہاں بگڑ رہی ہے شاید پاکستان ہوتے تو اولاد سدھر جاتی تو میرا رزق تو رازق نے لکھا ہے اگر وہاں نہیں لکھا تو انگلینڈ میں رب کوئی الگ نہیں ہے نقل کو کوئی نہیں ہو سکتی چلو یہ ارباب اچھا نہیں ہے دوسرے ارباب کے پاس مل جائے گی رب تو لندن میں بھی وہی ہے یہاں بھی وہی ہے جہاں زیادہ پھرتیاں تو تو جیل میں بھیج دیتا ہے دال روٹی کھاؤ بیٹھ تو رب نے اگر پاکستان میں نہیں لکھا تو پھر ان کا یہاں بھی نہیں لکھا اور جن کا یہاں لکھا ان کا پاکستان میں بھی لکھا لکھا تو اس نے تو پاکستان کوئی برا ملک نہیں ہے صرف یہ کہ ہم اس امیج سے نیچے جانے کے لیے تیار نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر کے تائیش، سامانے سامان تعیش جو ہے وہ اور ہمارا سٹیٹس اور امیج جو ہے محلے میں اور گاؤں میں وہ اور اگر اس پہ ہم چمٹ گئے ہم نیچے جانے کے لیے تیار نہ ہوئے تو وہ جو اسلام نام کی چیز ہے ہمارے یہاں کبھی نہیں آئے فوج کے بارے میں مشہور ہے کہ فوج ایک دفعہ پہلا خون چوس لیتی ہے جو رنگ روٹی کرواتے نا رات کو سونے نہیں دیتے اور گرمی میں لیفٹ رائٹ اور کھڈے مرواتے رہتے پہلا گھر والا وہ جو ناز و نیم والا خون ہوتا ہے نا اس خون کو وہ چوس جاتی پھر وہ لنگر کی روٹی کھلا کے جناب والی وہ مشقت والا خون پیدا کرتی ہے پھر تم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پاتے مکے کا امیر ترین آدمی ابو بکر سے رضی اللہ تعالی غریب ہو گیا نا مس ابن عمد جس کا دو سو درم کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا اس نے لنگوٹی پہنی ہے کہ پہنی امیج سے نیچے آئے کہ نہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نہ، ایک رسی لے کر مارکیٹ میں گسے سارا کچھ اللہ گرا میں دے دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دنیا اسادق ول امین کہتی تھی ایک سٹیٹس تھا حضور کا مکے کی سوسائٹی کے اندر قتل کے فیصلے حضور کیا کرتے تھے سارے قبیلوں میں آپ بڑکنے والی تھی ہجر اسود کو رکھنے کے تنازع پر انہوں نے حضور کی سالسی کو پسند کیا تھا اگر حضور یہ کہتے کہ میں نے سچی بات کی تو لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے آج مجھے کاری صاحب مولوی صاحب کہتے ہیں آجی صاحب کہتے ہیں میں نے سچی بات کہہ دی تو ہو سکتا ہے میرے خلاف ہو جائے حضور نے بھی اپنے اسٹیٹس کو اپنے امیج کو دا پہ لگایا نا پھر انہیں جن جو کل تک آپ کو صادق والا کہتے تھے اور کہتے تھے رضینا ہم راضی ہو گئے ان کے فیصلے پر وہی کہتے تھے یا ایو اللہ نزل علیہ ذکر ان مجنون پہلا اسٹیٹس داؤ پہ لگایا تو پھر وہ بات آئی کہ یا ایو اللہ امن لا ترفا سواتا فوق کا سوقن تو صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ باتیں تو کرتے ہیں اسلام کی لیکن افغانستان کے لوگوں کی طرح ہم پکے مکانوں کی قربانی دے کے کچے میں رہنے کے لیے تیار نہیں چار دن ہمیں چینی نہ ملے صرف چائے پتی نہ ملے تو ہم حکومت کے خلاف دھرنا دے دیں گے تو حکومت کیسے رسک لے جب باپ کو پتا ہونا میرے بچے صبر کرنے والے ہیں تو وہ رجسٹ کرے گا تھوڑا سا خواہش کے سامنے رشوت نہیں لے گا لیکن اگر اسے پتا ہو کہ گھر میں جناب وہ کھانا جنگی شروع ہو جائے گی بچوں کی اماں بچوں سے بھی چڑی ہوئی ہے تو پھر وہ دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی پھسل جا ہم لوگ مینا میں چائے کا ایک وقت کا ناغا کرنے کے لیے تیار ہیں کیتلیاں مارتے ایک دوسرے کو مینا میں ایران کی حالت میں کوئی بڑی بات نہیں صرف چائے نہیں مل رہی ہے دکم پھیل ہو رہی ہے گالیاں ماں بہن کی دی جا رہی ہیں کیوں کہ ہم نے پیسے جم گئے ہمیں چائے کیوں نہیں مل رہی ہم نے نہیں سو روپیہ دیا وہ تو جو مینار میں سفر نہیں کر سکتے مطلب اور پڑھی میں سفر کر لیں گے چائے کے لیے کون سا اسلام مانگتے ہو تم اسلام تبھی آئے گا جب اوپر والوں کو یہ یقین ہوگا کہ ساری دنیا ہمارا بائکاٹ کرے گی جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علام کا تین سال شاہ بنو میں ہوا بچوں کو جوتوں کا پانی ابال کے ان کے منہ میں ڈالا پتا تھا جو ایمان والے ہیں وہ یہ برداشت کریں گے حضور جمع رہے اور اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھو والا نبول ون نکم بے شہ امن الخوف اب الجو او نقش امن الموال جانے جائیں گی پھلوں کا نقصان ہوگا ستائے جاؤ گے تم بشری صابرین خوشخبری انہی کے لیے جو صبر کر جائیں تو جب ان کو پتا ہوگا آج اگر عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نو بھی تشریف لے جائے نا پاکستان میں خلیفہ بن جائے وہ اگر پبلک یہی ہے نا ہمارے جیسی تو اللہ کی قسم نہیں آ سکتا ہم ان کا علوس نکال دیں گے کس نے مارا شاہ بلی شاہ اسماعیل شاہ شہید کو سیدانحمد بریلوی شہید کن کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں ان کے لشکر کو کس نے زہر کھلایا مسلمانوں نے زہر کھلایا صوبہ سراد کے ہزارے والے کیوں کھلایا اس لیے کہ وہ اسلام نافذ کر رہے تھے نیچے ایمان کوئی نہیں لوگوں کے ایمان کا اندازہ کیے بغیر لوڈ ڈال دیا ان کو جان چھڑا ہوئے اس اسلام سے ہوئے. جب بھی جاتے تھے جہاز پر تو لوگوں کو ہوتا تھا کہ فی گھر جو ہے وہ اتنے ٹوٹے دانے گندم وغیرہ دے دو اس لیے کہ لشکر جو لڑنے جاتا روٹی تو اس نے کھانی ہے کہتے یہ تو نیا چندہ لگ گیا نیا ٹیکس لگ گیا اور مسلمانوں نے زہر دے کے ان کے تقریباً سیونٹی فائیو پرسینٹ لوگ تو شہید کر دیے تھے زہر دے کے میں سید تتا شاہ بخاری ایک دفعہ تقریر کرنے گئے ہزارے میں تو لوگوں نے پتھر مارے تو انہوں نے ایک شیر کہا کہنے لگے بڑی سنگ دل ہے زمینیں ہزارہ جب اس نے مارا تو سیدی مارا یہی حال ہوگا ہم اپنے ہاتھوں ان کو شہید کریں کیوں اس لیے کہ ہم چوری کھانے والے مجنو ہیں خون دینے والے نہیں ہیں اسلام آئے گا ان لوگوں پر جو خون دینے والے ہوں گے افغانستان میں کیوں آ گیا ہے لیے ساری دنیا نے ان کا بائی کیا ہوا ہے وہ تربوز کھا کے سوکھی روٹی کاوے کے ساتھ کھا کے گزارا کر رہے ہیں. انہیں پتہ تھا ہمیں اس منزل سے گزرنا جب آپ کے یہاں اسلام آئے گا ساری دنیا بائی کر دے پھر آپ کو ڈالر نہیں ملیں گے نہ آئی ایم ایف سے ملے گا نہ ولڈ بینک سے ملے گا پھر جاپان بھی روکے گا امریکہ بھی روکے گا پھر آپ کی معیشت تنگ ہو جائے گی پیٹرول کی راشننگ ہوگی ڈیزل کی راشننگ ہوگی گاڑیاں کھڑی کرنے پڑیں گی آپ کو پانچ سات کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرنا پڑے گا پرانے زمانے کی طرح ہو سکتا ہے گدے گھوڑے خچر والا زمانہ پھر آ جائے اب ہم تیار ہیں اس کے لیے نہیں اپنے ہم کے نظر ذرا اپنے میں تو تیار نہیں ہوں تو اسلام ہم ہاں کا ایک لفٹ سروس ہے یو اللہ اللہ کو دھوتا دے رہے ہم لوگ ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے ہم اس فضا کے لیے تیار نہیں ہم ان قربانیوں کے لیے تیار نہیں اسی لیے حکومت جو ہے وہ لیتی بھی نہیں آج کوئی بھی آ جائے جب بھی وہ ان کی طرح جم جائے گا اس کے ساتھ وہی وہ ہوگا جو افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور آپ لوگ وہ چیز برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں حکمرانوں کو بھی پتا ہے کیوں بلیک میل ہوتے ہیں ہمارے حکمران چندے اس چندے کے لیے اور امداد کے لیے اور قرضے کے لیے کیوں ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں انہیں پتہ یہ چاؤں چاؤں کرتے ہیں چار دن کو عیاشی نہ ملے پتی چینی مہنگی ہو جائے تو چھوڑتے نہیں ہیں کہ قربانی دے, دے دے نہیں اس لیے وہ جھکتے ہیں ان کو پتا ہے ہم لوگ کیا ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ نہیں ہر چیز وافر منڈی میں رہے چاہے ان کا منہ بند رہے اور میں حکومت کرتا ہوں تو اگر ہم لوگ امیج کے قیدی نہ ہوتے تو کوئی خوف والی بات نہیں ہے حمد پلٹ کے جائیں گے اپنا وطن ہے روٹی وہاں بھی ملے گی ایک دن کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں اگر ہم ایک دن کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں جیسے میں نے کیا جس جی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ایک حدیث سے کچھ تھی کیا بنی آدم مجھ سے کل کے رزق کا سوال نہ کر جس طرح میں تجھ سے کل کی عبادت کا سوال نہیں کرتا میرے ساتھ آج کا کنٹریکٹ کر زور کا وقت آیا ہے تو روٹی میرے زمے نماز تیرے ذمہ نہیں آیا تو نماز تم سے میں نہیں مانگتا روٹی تو مجھ سے مانتا دن دن کا کنٹریکٹ ڈیلی ویجز ہو تم لوگ ہم لوگ بیس بیس سال کی سوچتے اپنی نسلوں کی سوچتے ہیں بیماریاں تو اس لیے حملہ ور ہو گئی ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا کوئی بیماری نہیں ہو پھر نیند رات بھر کیوں نہیں آتی بلڈ میں بھی کچھ نہیں ہے جی فلاں میں بھی کچھ نہیں ہے جی فلاح میں, جی. میں بھی کچھ نہیں ہے جی پھر ہے کیا انہیں کہ موت کا وقت تو مقرر ہے نیند کیوں رات بھر نہیں ہے پھر خفگی کیا ہے رزق تو رب نے لکھا ہوا ہے. تو امن اور شانتی تب ہی آتی ہے ایمان قوی اور رب کچھ بھی ہو جائے ماشا اللہ کیا جو میرے رب نے چاہو قدر اللہ پہلی بات جو بندے مومن کے منہ سے نکلتی ہے وہ کیا کوئی بھی ہو جائے قدر اللہ جو میرے رب نے مقدر کیا تھا یہ رب کا لکھا ہوا ہے وہ اماشا اللہ اور جو میرے رب نے چاہ اب آگے کی طرف دیکھو تو یہ جو امن ہے دیکھیں دنیاوی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ستائے گئے دیکھیے جتنا بندہ زیادہ عزت والا ہوتا ہے نا اتنی انسلٹ اسے زیادہ چبتی ہے جتنا زیادہ عزت والا ہوتا ہے نا بے عزتی اس کی اتنی زیادہ ہوتی ن انسانیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں جب ان کے گلے میں کپڑا ڈال کے گھسیٹا جائے جب ان پہ نماز کی حالت میں اوجری ڈال دی جائے جب ان کو قید کر دیا جائے جب ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے جب ان سے کہا جائے کہ یازین ذکر کلا مجنون تو آپ بتائیے انسلٹ کی کوئی حد ہے یہ تو ہو گئی آخرت کا خوف جتنا حضور کے اندر تھا کسی میں نہیں ہو ذرا سی تیز ہوا چلتی تھی دوڑ کے مسجد میں چلے جاتے تھے اللہ اس ہوا کی خیر تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ آندھیوں طوفانوں بادلوں کے ذریعے امتیں تباہ کی گئیں ذرا سا بادل چرتا تھا دور کے جاتے تھے اللہ اس میں بارش ہو آگ نہ اللہ میسلوں کا خیرہ ڈر کہ یہ حد آخرت اور فزیکل پرسیکیوشن وہ آپ کے سامنے ہے لیکن پندرہ سے لے کر بیس تک بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے یہ جو داڑھی بچہ ہوتا ہے یہ پھونٹ کے نیچے جو ہوتا ہے جو آج کل یہی یہ بچا ہے باقی نیچے صاف ہو جاتا نا یہ داڑھی میں سے جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر پندرہ سے بیس تک بال سفید تھے عمر کیا تھی تریسٹھ سال صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بھی جب حضور تیل لگاتے تھے تو اس کی شائننگ میں نظر کوئی نہیں آتے تھے. ہمارے پچیس سال کے نوجوان کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے ستر سال کا فکر گھر میں ماں باپ بھی ڈسکشن کرتے ہیں فکروں کی رات کو سوتے بچہ وہی ڈوز لیتا ہے امی ابا وہی ہیں اس بچے کا کیا بنے گا یہ تو کیسے ہم اس کو میڈیکل پڑھائیں گے وہ بھی بیچارہ فکر ہی لے کے خواب میں بھی وہ سندے لے کے دوڑتا رہتا ہے بال سفید تو یہ ساری مصیبتیں جو ہیں وہ کس وجہ سے رب پر یقین کوئی نہیں جب بھی ہم یہ حساب لگاتے تو یہ کہہ ہیں میں مر گیا تو کیا بنے گا میری نوکری پیچھے کتنی رہ گئی ہے اگر پوری چلے بھی تو ساٹھ سال کے بعد انہوں نے ٹرمینیٹ کرنا ہے پیچھے پانچ سات سال پانچ سات سال کبھی کسی نے اپنے مینوں کے اندر کسی نے اپنی لسٹ کے اندر اوپر اللہ نام کا بھی کو لکھا ہے کہ یہ بھی رہتا ہے یہ بھی کچھ کر سکتا ہے واسطہ فوقل قانون ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کبھی اوپر بھی دیکھ لیا کرو اوپر کون ہے رب ہے وہ مسبب اسباب ہے اسباب کو صرف جمع نہیں کرتا ان کی تخلیق کرتا ہے کریئٹ کرتا ہے ان کو میرے دادا نے بھی نہیں سوچا تھا آج جس جگہ میں ہوں یہ میں اپنے والد اور دادا کی پلاننگ کا نتیجہ نہیں ہے یہ کسی اور کی پلاننگ یہ میری اپنی پلاننگ بھی نہیں جو مجھے جاننے والے انہیں پتا میری پلاننگ کیا تھی یہ کسی اور کا لکھا ہوا ہے کسی اور کی پلاننگ ہے اپنی پلاننگ میں وہ جو اصلی پلاننگ کرنے والا ہے کبھی اس کو ڈالو کتنا سکون ہو جاتا کتنا اطمینان ہو جاتا جب بچے کے بیگ کے اندر اسکول بیگ کے اندر ماں باپ کاپیاں کتابیں رکھ رہے ہو تو وہ مطمئن ہو کے بیٹھا ہوتا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چلو ابھی پینسلیں بھی ابو رکھ دیں گے کاپیاں بھی ابو رکھ میرا کام یہ ہے کہ بس میں اتر کے گاڑی میں بیٹھ جاؤں ہے نا یہ بھائی کیوں اطمینان کیوں نہیں آتا میرا رب بھی ہے وہ بھی کوئی کتابیں کاپیاں ڈالے گا وہ بھی کوئی حصہ ڈالے گا میرا میں ہی نہیں ہوں کمانے والا تو آج بھی مر سکتا ہوں تو یہ اطمینان سکون یہ مستقبل کا خوف یہ ماضی کا حزن مومن میں یہ نہیں پایا جاتا الا ان اولیا اللہ خوف اس سے مراد کیا ہے دنیا کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا نہ دنیا جانے کا انہیں کوئی حزن ہوتا ہے چلی گئی اچھا ہوا اکیلی گئی پیسے گئے کہتے جی میرے مقدر میں نہیں جب میرے مقدر میں نہیں تھے تو کہیں اور نکل جانے تھے ہو سکتا ہے میری ٹانگ ٹوٹ جاتی ڈاکٹر کو دینے پڑتے الحمد میں صحیح سلامت تو چھڑے پیسے گئے کوئی غم نہیں ہے جانا تھا انہوں نے میرے مقدر میں نہیں تھا پھر کہتے پتہ نہیں جس کو ملے ہوں گے وہ بیچارہ زیادہ محتاج ہوگا زیادہ غریب ہوگا اللہ تعالیٰ جس کو بھی ملے تو اس کی حاجت کو پورا کر دے گئے یہ سکون یہ اطمینان کہتے دو آدمی دفتر میں آئے ایک صاحب آئے منہ سوجا ہوا ہر فائل اٹھا کے پھینک رہے بھائی صاحب کیا ہوا آپ ہوا کیا چائے پینے لگے وہ چائے گر گئی ٹیبل پہ اور کپڑوں پہ اور پھر دوبارہ دوسرے کپڑے بدلی کرنے پڑے تو یہ موڈ آف ہو گیا صاحب دوسرے صاحب آ رہے ہر فائل لے رہے دیکھ رہے مسکراہ رہے ان صاحب آج کیا بات گزانہ تو نہیں ملا کہتا نہیں یار وہ بالکل اچھا بلا تیار ہوا ہوا تھا وہ نکلنے لگا بچے نے ہاتھ مارا وہ چائے میرے اوپر گرا دیا اور پھر مجھے غسل کرنا پڑا اب وہ انجوائے کر رہا ہے بچے کی غلطی کو تو ہائپر ٹینشن کس کو ہوگا اس کو جس کا منہ ہو سوجا ہوا دو طریقے ہوتے ہیں کسی بھی واقعے کو فیس کرنے کے